نسهد وأن لا إله إلا الله ونسهد وأن محمداً أبده ورسيله أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هجر محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل هدعة زلالة وكل زلالة من عرق أعوذ بالله السبيب عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقف الله إلا الله سمين عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصباتكم فوق صوت النبي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِلْقَوْلِكَ جَهْرِبَادِكُمْ لِبَعْضِنًا تَحْبَطْ عَعْمَالِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْوَرُونَ صدق الله مولانا العظيم عزرات ملسك اميل میرے بھائی اور دوست عزرات مولانا عبدالله معافظ صاحب آپ کے سامنے بکٹ اور اس کے مسلمان کو نقصانات پر روپ سے بھی تھے کہ ایک موم کو ایک مسلمان کو اپنے اعمال اور اپنے افعال کے اندر بات کا لحال رکھنا چاہیے کہ کوئی سا کام جین سمجھ کر تب طلب نہ کیا جائے جب طلب کے ترورے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام ثابت نہ ہو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 محنت کو بھی ضرور کار لائے اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اسے کوئی ثواب اور اللہ کی طرف سے کوئی اجر حاصل نہ ہو بلکہ وہ کام الٹا کا اس کے لیے سبب عذاب اور مرج میں نقصان بن جائے اس سے ایک تو محنت رہے گا بھائی اور دوسرا اس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضی حاصل ہو گئی اس لیے آدمی کو دین سمجھ کر صرف وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ثابت ہے اور بات بھی یہی ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام نام کس ہے کیا ایمان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 ساری غلط فہمیوں کا سرچشمہ بنیادی حقائق سے گریز اور انحراف ہے ہم عادی ہو گئے ہیں کہ باہر کی باتوں کی بڑی چھان پٹک کرتے ہیں لیکن معاملات کی بہ تک پہنچنے کے لیے معاملے کی اثاث کو اس کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے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 مواقع پر ہم نے ان رسموں پر جو اختیار کیا ہے اور ان رسموں کی ادائیگی کے اوپر جو پیسہ طرف کرتے ہیں لوگ گنا سمجھ کے نہیں کرتے ہیں لوگ نازائج سمجھ کے نہیں کرتے ہیں لوگ ناماخیت کی بنیاد پر کرتے ہیں سمجھتے ہیں مرنے والا مر گیا ہے اس کے لیے کھیر پکاؤ پیسے درج کرو مردے کو سواب ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی لیکن کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ سواب اس ملا نے نہیں دینا جس کے پیٹ کے اندر کھیر گئی ہے اس غریب نے نہیں ادا کرنا جس نے مردے کے نام پہ کپڑے کھین لیے کہتے ہیں او امام دینا جی مولوی صاحب کیا بات ہے اور رات تیرا باپ مجھ کو ننگا ملا تھا وہ ہونا شروع کر دیتا بے کو حالانکہ خود ننگا کر کے اس کو نہلا کے اس نے رخصت کیا کہتا ہے مولوی جی ان پھر کی کریے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 جس کے کہنے پر میں یہ رسمی ادا کر رہا ہوں کیا اس کو کچھ اختیار حاصل بھی ہے کہ نہیں ہے اور یہی سب مسلمانوں کے اندر بدعات کے فروغ کا اور ان کے رواج دینے کا سبب بنتا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتارٹی یہ اختیار یہ حکومت و طاقت کسے حاصل ہے کبھی یہ ناواقفیت شرک کی سرحدوں تک پہنچاتی ہے اور کبھی یہ غبری بت کی صورت اختیار کر لیتی ہے مولانا عبداللہ اللہ صاحب آج کے سامنے جن حقیقتوں کا اظہار کر رہے تھے ان کا خلاقہ یہ ہے کہ لوگوں یہ سمجھ لو کہ عذاب اور سراب کا اختیار اکیلے رب کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں اور جن چیزوں پر عذاب ہوگا جن چیزوں پر یا رب نے اپنے قرآن کے اندر رکھا یا کائنات نے اپنے, اپنے فرمان کے اندر رکھا لوگوں یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اختیار ملتے ہے بنیاد کے سمجھنے میں گلتی رہی لوگوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہاں بدت کیسے بنی یہ کب بدت کہلائی جبکہ اس شخص نے اپنے آپ کو منصبے رسالت میں پائز کر لیا جس کے اوپر خدا کی وحی واضح نہیں ہوتی ہے اور اس نے صرف ایک ظلم کیا ہے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 اور ان کی شان میں کمی کرنے والا کام ہے اور ہمارا عقیدہ سننے والے حجی کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ثواب و تنابے کا احتیاط نیکی اور برائی کے کار دینے کا احتیاط اگر کسی کو ہاتھے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 ہے ہم کہتے ہیں ساری خدائی تمام مستمل ساری خدائی کو ٹکرا دیا جائے گا محمد کے بعد میں آج نہیں آنے دی جائے ہمارا پیار یہ ہے ساری کائنات ہوا کرے ساری خدائی مل کے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 ملتان والا قاسم وال سے آگے نہیں گزرتا محلہ کونے سے آگے نہیں گزرتا کوئی بسرے سے آگے نہیں گزرتا کوئی کودے سے آگے نہیں گزرتا کوئی بغداد سے آگے نہیں گزرتا اور دعوے محبت کے اور محبت کرنے والے والے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 عورت نے پلٹ کے دیکھا بڑی لمبی گاڑی رکھی ہوئی اور ہونٹ بھی بڑے لال کیے ہوئے پان بھی بڑے کھائے ہوئے کورا بھی بڑا سجائے ہوئے اور بےکو بھونکوں کی طرح منہ اٹھا کے چلا رہا ہے کہنے لگی تجھے کیا ہوا ہے کہہ کینڈا بس تجھ کو دیکھا ہے جی کابو میں نہیں رہا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 ہر مسیتو ہر تموڑی شاہ ہر پسوری شاہ اور ولیوں کے نام کتنے خوبصورت ہیں ہمارے پنجاب میں گھوڑے شاہ بھی ہے مد تک راول پنڈی میں ایک ٹالی شاہ کی پوجا ہوتی رہی ہے اور جب سیلاب کی وجہ سے اس کی قبر اکھڑ گئی تو نیچے دیکھا کہ ٹالی کا درخت دفن ہوا ہوا ہے یاروں کے اس کا کیا پتھر دل ہر ہے نا پنجابی کا ایک محاورہ ہے جہاں دیکھی تما پراٹھ وہیں گزاری ساری رات دل ہے نا پر ہم کو کہتے ہو کہ محبت ہم نے ہم میں نہیں ہے ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ مدو والے کو دیکھا پھر اس کے بعد کسی کو دیکھنے کی حسرت باقی نہیں رہی ہے اور میں کہا کرتا ہوں ہمیں اس پہ ملامت کیوں کرتے ہو کہ ہم صرف اسی ایک سے پیار کرتے ہیں دوسرے کسی سے نہیں کرتے اس پہ ملامت کیوں کرتے ہو ہم کہتے ہیں ہمارا دل بڑا چھوٹا اور اس دل کا پیالہ سارے کا سارا مدینے والے کی محبت سے بھرا ہوا اور محبت اتنی بھری ہوئی پیالہ لبریز ہے اب کسی دوسرے کی محبت کا کترہ بھی اس میں ڈلنے کی گنجائش باقی ہے ہی نہیں چاروں کنارے سرور کائنات کی محبت سے کرے گی گنجائش نہیں تمہارا دل چوڑے منہ والے بٹھل کی طرح کھلا ہے جس میں لاہور سے لے کے بسرے تک سب کی محبت رچی ہوئی بسی تمہیں مبارک ہو ہم تم کو کیا کہتے ہیں لیکن ہم کو تو ملازمت نہ کرو کہ ہم نے ایک کو دیکھا پھر کسی دوسرے کے دیکھنے کی حسرت نہ رہی اور کیسے دیکھے تو اس جیسا ہو رہو تو لا کے دکھاؤ تو صحیح کہ جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا واہ تنا من قلم کب تو آئے واجمل من قلم کل دن مثال خلکھتا مبران من کلے آئے دن کام میں تجھ سے حسین چہرہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی اور تجھ سے خوبصورت وجود کسی مانے جنا ہی نہیں تیرے حکم کی کیا تعریف کروں تجھ کو رب نے ویسا بنایا جیسا تم نے چاہا کوئی ایسا ہو دکھا کوئی دکھا ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے حقیقت میں اسلام کی حقیقت کو نہیں جانا ہم نے سمجھا ہر مولوی ہر محل ہر حقیق ہر ذاکر ہر عالم کی بات یہ اسلام ہے نہیں اسلام نام ہے صرف دو چیزوں کا کشم والے کیا قرآن کا مدینے والے کیا سامان کا اور جو قرآن میں نہیں ہے سرور کائنات کی سنت میں نہیں اس کا اور جو جی چاہے نام رکھو اسلام اس کا نام ہو سکتا اور اسی لیے سمجھ لو جو اس کے سوا رسول ہاشمی کے سوا کسی دوسرے کی بات کو اسلام سمجھتا ہے وہ محمد کے اس کا بنیادی سبب وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت سازی کے اختیارات اللہ کو سن اپنے ہاتھ میں لے لیے انہوں نے رابطہ انہوں نے لوگوں کو جریف بنایا انہوں نے لوگوں کو چوک پکڑی ہے کہ اگر میں شریعت شادی کر سکتا ہوں تو دوسرا کہتا ہے کہ میں کیوں شریعت شادی نہیں کر سکتا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 تو محمد الرس اللہ کو ہے صلاح ہو اور پھر یار ہو اتنے بڑی نبی کی پہیم کیا ہے کہ یہ کہا جائے ایک نیکی کا کام ایسا ہے جس کو نبی نے نہیں جانا میں جانتا کا کیا ہے کہ وہ جو نبی کو معلوم نہ تھا مجھ کو معلوم ہو گیا دلواؤ چھوٹا پڑھاؤ کل کرو چھوٹا دلواؤ چویس میں کرو کل پڑھاؤ یہ کیوں کرو مردہ بخشواؤ چل کماؤ میں پوچھتا ہوں بتلاؤ یہ کام اللہ نے بیان قرآن میں کیا کہ نہیں کیے پتلا ہے کہ نہیں بتلا ہے اگر تو نبی نے ختم دلوا کوئی ثابت کر دے ہم مالوی کا ختم صبح پڑھانے کے لیے تیار ہے سابت کر دے. اگر نہیں بولا تو اس نے دو جرموں کا انتقال کر اس نے اپنے حال سے اپنے پال سے یہ کہا کہ اسلام مکمل نہیں ہوا اسلام مکمل قرآن کہتا ہے الم اکمل تو لکم دینکم لکم ہم نے سمجھا یہ بدت معمولی چیز معمولی چیز نہیں ہے اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بس کر آتا فقد آنے والا وقد آنے والا حد تین یہ دین کی دیواروں کو گرانے کا نام دین کی دیوار کیا ہے دین کی دیوار یہ ہے کہ نبی کے اوپر دین مکمل ہو گیا نبی کی موجودگی میں دین مکمل ہو گیا اب فرک والا کہتا ہے نہیں مکمل نہیں ہوا میری بات مانو گے تو مکمل ہو گا اس بہرے جم پہ دکھا ایرک اللہ کے کلام کی تکسیف کی اللہ قرآن نے کہتا ہے دین مکمل ہو گیا یہ کہتا ہے نہیں ہوا عمل سے کہتا جواب سے نہیں کہتا عمل سے کہتا کیسے اگر ساتھا ہے دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ سواب آزاد کی کوئی بات ایسی باقی نہیں رہی جو قرآن نے بیان نہ کی ہو محمد کی سنت سے بیان نہ ہوئی ہو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 مکان کو مکمل کہا جاتا ہے جس میں ایک اینٹ کے لگنے کی گنجائش باقی اور جس میں ایک اینٹ کے لگنے کی گنجائش باقی اس مکان کو مکمل قرآن کہتا ہے دِينَكُم اے کائنات کے مسلمانوں سن لو میں نے محمد الرسول اللہ پہ اپنا دین مکمل کر دیا اور سرورے کائنات کر دیا مسلی و مسل الانبیاء کبھی کہاں سے کب نہیں میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایک خوبصورت محل کی ہے جس کو بہت اچھا بنایا گیا الا ماؤزیا لبنا مگر اس محل کی ایک ایٹ باقی ہو آلہ معاؤزی حاصل کر لبنا مارا اللہ نے مجھے اس کونے کا پتھر بنا کے بھیجا اب اس محل میں عید لگنے کی گنجائش باقی نہیں رہی